و بسم اللہ, اللہ علیہ علی السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ موجود اور واقعی طالبہ اور تعطیلوں میں اور باقی تمام الباداہ انو اور باقی تمام سمین خاندان سب کو شمہ سن واقعی سلامت کرتے ہیں اور ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت صوفیہشم میں سے درس نمبر پندرہ و بارکانتا پہنچا ہوں ہمارے سلسلے درس جو ہے دعوت شریف میں موجود دعاؤں کی مختصر توجہ ہے اس سلسلے میں ہم عضو کے دوران پڑی جانے والی ہاں جی چہرہ دھوتے وقت اور ہاتھوں کو دہتے وقت سر مسا کرتے وقت جو دعائیں پڑی جاتی تھیں ان کی مختصر توجہ ہو گئی اور آج جو ہے وضو کے دوران پڑی جانے والی دعاؤں میں سے آخری دعا کہ پاؤں کو مسا کرتے وقت ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس دعا کی مختصر توجہ اور تشریح ہم کو بتا دوں گا جان گرامی اس دعا کی تشریح اور توضیح بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس دعا کی کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ یہ دعا جو ہے آپ کو قیامت میں نے آپ پہلے بتایا اس دوسرے دوران پڑھی جانے والے ہماری تمام دعائیں قیامت عظما میں اگر قیمت برپا ہوگا اس دن انسان جن مشکلات کا شکار ہوگا اور بہت سے مراحل ہیں ہاں جی؟ ایک مرحلہ وہاں پر جو ہے انسان کے کچھ لوگوں کو چہرے کے, میں. کچھ کے چہرے سیاہ ہو کے نظر آئیں گے میدان حشر میں کچھ چہرے بہت سفید اور نورانی ہوں گے اور جن کے چہرے سفید اور نورانی ہوں گے وہ اللہ کے ابل اللہ ہوں گے اللہ کے مغرب بند گے جن کے چہرے سیاہ اور تحریک ہو کے میدان حشر میں آئے گا ان کا چہرہ وہ اللہ کے دشمن گنہگار فاسق کو حاجر ہوگا تو اس دن ہماری چہرہ نورانی حلد میں میدان حاشن میں آنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہاں پر علامہ بعض کے سرت میں اس کے بعد جو ہے نامہ عمل کے تقسیم کا ایک مرحلہ آتا ہے اس مرحلے میں جو ہے کچھ لوگوں کے نام عمل فرشتے بڑے خوشی سے ہاں یہ سلام کرتے ہوئے اس بندے مومن کے دائیں ہاتھ میں دیں گے اور اس کا حساب کتاب آسان لیا جائے گا اور کچھ لوگ ایسے ہیں بدباہ لوگ ہیں فرشتے ان کے سامنے آنے کو بھی گوارہ نہیں کریں گے پیٹ پیچھے سے ان کے نامہ عمل ان کے بائیں ہاتھ میں دیں گے وہ ناراضگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ چلے جائیں گے تو کچھ ایسے بعد باہ لوگ ہیں ہاں جس کے یقیناً جن کے نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیں گے آپ کو تفصیل سے بتایا گیا وہ خوش نصیب لوگ ہیں وہ جنتی لوگ ہیں جن کے نامہ عمل بائیں ہاتھ میں مل گیا وہ جہنمی لوگ ہیں ان کے لیے اس کے بعد کے مراحل بہت ساخت ہے عذاب اور پریشانیوں کے سوا خوش رہیں اس لیے ان دعاؤں کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالی۔ قیامت عظمام میں ہمیں ان مشکلات سے نجات دلائیں ہمارے نام و عمل ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دیں اور ہمارے اور بائیں ہاتھ میں دینے سے ہمیں محفوظ رکھیں کیونکہ یہ کام صرف اللہ ہی کر سکتے اس کے علاوہ کسی اور کی بس میں نہیں اس کے بعد میدان قیامت میں جو شدید گرمی ہوگی ہاں جا تو جس طرح یس فارمیوں پر بے واللہ ہاں جی اس تکلیف میں جو ہے ہمیں کچھ لوگوں کو اللہ شلائی کے سائے تلے جگہ دوں گے اب جو بہت آرام دہ اور ٹھنڈک ہوگی وہاں پر ایئر کنڈیشن کی طرح ہمیں سمجھانے کے لیے مثال کی طور تو کچھ لوگ جو ہے ہاں یہ پسینوں میں شرابر ہوں گے کسی کے گھٹنوں تک کسی کے ناف تک کسی کے گردن تک کوئی اس پسینے میں ڈبا ہوگا تو ایسی شدید گرمی کے عالم میں کچھ لوگ عرصہ کے سہایتا لے ہیں تو جن ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ ہمیں بھی عرش کے سہایتہ لے جگہ دیا جائے تو یہ اور یہ اسی طرح آج آخری دعا جو ہے میدان حشر میں حساب کتاب کے بعد یہ تمام مشکلات گزارنے کے بعد اب آگے ایک خطرناک مرحل آتا ہے اور یہ جہنم کے اوپر سے گزارنا ہے سب کو جہانے کے اوپر سے گزارنا ہے جہانے ہے جہان کے اوپر ایک پل ہے اس پل کو پلے سرات سے تعبیر کرتے ہیں ہاں جی سراعت کا اصل ماننا جو ہے راستے کے معنی میں چونکہ جو ہے راستے کے معنی میں کیونکہ, کیونکہ پل بھی حقیقت میں جو ہے عام طور دنیا میں پل پانی کے اوپر کوئی دریا ہو تو اس کو کراس کرنے کے لیے جانے والے راستے کو پل کہا جاتا ہے لیکن دنیا کے پل تو پانی کے اوپر بنا جاتا خیمت ہے علی قیامت کا پل انوکھا پل ہے جو کہ جہنم کے آگ کے اوپر بنا جاتا ہے نیچے آگ ہے اور اوپر پل ہے اس پل کی باریکی کے بارے میں علماء نے حادث میں لکھا یہ اتنا باریک ہے کہ انسان کے بال کو نو حصوں میں چرا جائے تو کتنا باریک ہو جائے گا اتنا باریک ہے انج... <coughs> لیکن وہاں سے گزرنا ہے تو یقیناً جو ہے گزرنا بہت مشکل ہوگا لیکن جتنا انسان کے اعمال اچھے ہوں گے اتنا ہم میں آتا ہے وہ تیزی سے گزر جائے گا ہاں کوئی جو ہے بجلی کے رفتار اور نور کی رفتار سے بھی تیز گزرے گا کوئی جو ہے بجلی کے رفتار پہ جائے گا کوئی تیز تیز طوفانوں کے رفتار پہ جائے گا اور کوئی جو ہے تیز گھوڑے کی رفتار پہ جائے گا اور کوئی جو ہے تیزی سے دوڑتے ہوئے جائیں گے اور کوئی آہستہ چلتے ہوئے جائیں گے جتنا آہستہ چلیں گے اتنا اس کو جہنم کی گرمی کا محسوس ہوگا اور کوئی جو ہے رینتے ہوئے جائیں گے اور کوئی جو ہے وہ جو ہی اس پل پہ قدم رکھے گا وہ آگے چل نہیں پڑیں گے پائیں گے اور نیچے جہنم میں گر جائے گا ہاں جی اور ان چیزوں کے سور میں قرآن پاک میں عائد موجود ہے سورہ آیت جو ہے سورہ مریم عائد نمبر اکہتر باہتر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی پُل سراج سے ہر سرد میں گزرنے کے بارے میں اللہ فرماتے وہ ان مین کو می ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر سب کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے کان علا رب کا حد مند ماضیہ اور یہ تیرے پاروردگار کا اٹل فیصلہ ہے تو شدہ فیصلہ ہے سب کو یہاں سے گزرنا ہے سب منتظی نہ تکاؤ پھر ہم نجات دیں گے ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے توائی لا اختیار کیا ہاں جی اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا رہا اللہ سے ڈرتا رہا اور نظر اس ظالمِ نہ اور چھوڑ دیں گے ہم ظالم کو فیا جہنم میں جس کا جسیا کہ اونندے منہ چھوڑ دیں گے یعنی وہ چنکتنی بات باتیں پل سے گریں گے تو منچے نیچے ہو کے گرے گا سر نیچے ہو کے گرے گا تو اسی حالت میں ہم ان کو جہنم میں چھوڑ دیں گے اولا امام جعفر صادق سے سوال کرتے ہوئے بولا کیا آپ لوگوں کو بھی اس پل سے گزرنا ہوگا تو مولا فرماتے ہاں بے شک ہمیں بھی گزارنا ہوگا امبیا الہی کو بھی گزارنا ہوگا لیکن جب ہم گزریں گے تو جہنم کے آگ ٹھنڈے ہوں گے ہاں جی اس کے شعلے خامش ہوں گے اور ہم وہاں سے بہت تیزی کے ساتھ آرام سے گزر جائیں گے تو اس طرح جتنے اچھے عمل ہوں گے اتنے وہاں سے آسانی سے گزرے گا تیزی سے گزرے گا اللہ گزارنے پہ اس کو ثابت قدم رکھے گا جتنے اعمال برے ہیں اتنا اس کو وہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا لیکن یہ کہ اس دعا کو انسان جو ہے ہمیشہ پڑھتے رہیں تو اس کا دو فائدہ ہے ایک تو یہ اس پل سے گزرنے کے لیے جن نیک اعمال کی ضرورت ہے انسان کے ذہن میں اس کا تصور ہمیشہ رہے گا کیونکہ اس میں اللہ نے فرم... اس آج میں اللہ نے فرمایا کہ تغوا والوں کا ہم اس پل سے گزار دیں گے اور جہنم میں گرنے نہیں دیں گے اور ظالم وہاں سے گر جائے گا اور اس کو وہیں پڑے رہنے دیں گے تو یقیناً جو ہے ظلم سطح خواہ اپنے اوپر ہو لوگوں پر ہو